لما فسوطین عر اور جب قافلہ روانہ ہوا میں صرف سے قافلہ چلا ابھی چند میل اس نے سفر کیے قلا ابو تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انجی دی ہفا بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں لو لا فن ندون اگر تم مجھے بڑی عمر والا نہ سمجھو یعنی یہ نہ سمجھو کہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے میری عقل جواب دے گئی ہے اور تصورات اور تخیلات میں ہوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے حضرت مولانا روم پر قربان جائیے مولانا روم علیہ رحمان نے مصنوی شریف میں اس پر سوال پیدا کیا آپ نے کہا کسی نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلاطلام کے نام کے کنویں میں تھے اور صرف ستائیس میل کے فاصلے پر تھے تو آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کنویں میں ہے اور وہ مصر اتنا دور وہاں سے صرف قمیض چلی ہے تو آپ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا حضرت مولانا روم علیہ رحمٰن نے یہ بیان کیا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ ہم اللہ والوں کی کیفیات دو طرح سے ہیں کہ جب ہم اللہ کی یاد میں گم ہوتے ہیں اور استغراقی کی کیفیات ہوتی ہیں ہم اللہ کے جلبوں میں اور اس کی تجلیات میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اپنے لباس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی اور جب ہم ان لمحات میں فیض لے کر قال میں آتے ہیں ہم اپنے ذہنی طور پر دنیا پر توجہ دیتے ہیں تو وہ استغراقی کیفیات میں جو اللہ کے نور سے ہم نے فیض لیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے نکلتے ہیں تو ساری دنیا ہمارے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے ہتیلی میں رائے کا دانا ہے تو فرمائے کہ اس وقت ہم پر استغرا کیفیات کی تھیں اور اس وقت اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے سامنے دنیا کو روشن کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی کمیز کی خوشبو ہم نے مصر سے جو نکلی ہے اس کی خوشبو ہم نے یہاں پالی تو یہ اولیاء اللہ کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ کی جب وہ یاد میں گم ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے حال کو چھپایا آپ رو تو رہے تھے اللہ کے خوف سے لیکن آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے کیونکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے بعض نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہ اللہ کی یاد میں رونا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے لوگوں پر یہ تاثر دینا کہ میں یوسف کی یاد کر رہا ہوں یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے قالو وہ بولے اللہ کی قسم ان کا لفی بولا علی کل بے شک آپ تو وہی پرانی محبت میں گم ہے یعنی انہوں نے کہا کہ قمیض کی خوشبو اب یہاں کہاں سے آئے گی یوسف کو مرے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا نہ جانے کہاں ہوں گے نعوذ باللہ من اللہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے اور پوتیاں وغیرہ آپ کے قریب تھی کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو سب مصر میں تھے فلمّا پس جب ان جا البشیر خوشخبری دینے والا آیا الق اعلی و اور کمیش کو آپ کے چہرے پر ڈالا فر تدب ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ دیکھنے لگے اس موقع پر آپ نے جو جملہ بیان کیا اس جملے سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم پر روشنی ملتی ہے قالا فرمایا علم اقل کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا من اللہ اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں مالا تالم جو تم نہیں جانتے یہ تو آزمائش اور امتحان تھا قالو وہ بولے یا لنا اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں انا کننا خواتین بے شک ضرور ہم خطا کار تھے قالا آپ نے فرمایا سوفا لکم ربی. ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کو انتظار تھا شب جمعہ کا پھر جب شب جمعہ آئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کی مغفرت کی دعا کی اس سے پتہ چلا کہ شب جمعہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ان نہ غفور الرحیم بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے فلم پس جب دخلو علی یوسفا حضرت یعقوب علیہ السلام پورا کافرہ لے کر مصر آئے اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے آپ تشریف لائے اور تمام خاندان کو لے کر ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ کے بیٹوں اور پوتے پوتیوں اور تمام کی جو تعداد تھی پورے خاندان کی وہ, وہ تقریباً بہتر تھی یہ یہودیوں کا جواب ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو شام میں رہتی تھی یہ بنی اسرائیل مصر میں کہاں سے آ گئے تو یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر مصر آئے اور چار سو سال تک یہ اولاد یہاں رہی اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ یہ بہتر سے چھ لاکھ ہو گئے اور موسا علیہ السلام جب اسی قوم میں پیدا ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تھی واہ اب اپنے قرب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو جگہ عطا فرمائی آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا یہاں والدین سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور آپ کی خالہ ہیں جو پھر بعد میں آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی ایک طرح سے وہ خالہ تھی اور دوسری طرح سے آپ کی سوتیلی ماں بھی تھی آل اب اوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنا قربتا فرمایا انشا اللہ آپ مصر سے باہر آئے تھے استقبال کے لیے اپنی سواری میں اپنی خالہ کو اور اپنے والد گرامی کو اپنا قرب دیا اور اب مصر کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ مصر سے باہر نکلے تھے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ادو ہلو مصرہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں ان شا اللہ ان شاء اللہ آپ امن سے ہوں گے علی اپنے والدین کو تخت پر آپ نے بلند کیا انہیں اپنے شاہی تخت پر والدین کو بٹھایا اور جیسے ہی آپ اپنی کرسی پر بیٹھے وہ خرو لہو وہ تمام کے تمام آپ کے لیے سجدے میں گر گئے یعنی آپ کے بھائیوں نے آپ کے والد نے اور آپ کی خالہ نے اور دیگر آنے والے تمام مہمانوں نے آپ کو سجائے تعظیمی کیا یہ پہلے ہی مسئلہ آپ سماپ کر چکے ہیں کہ سجے کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ ہے کسی کی عبادت کے لیے سجدہ کرنا کسی کو الہ خدا معبود سمجھ کے سجدہ کرنا یہ پہلے بھی شرک تھا اب بھی شرک ہے دوسرا سجدہ کسی کی تعظیم کے لئے سجدہ کرنا اسے خدا نہ سمجھا جائے خدا کا بندہ سمجھا جائے مگر اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی حرام گناہ کبیرہ اور جہاں میں لے جانے والا کام ہے تو پچھلی شریعت میں جائز تھا اب سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو سکتا ہے ہم سجدہ کریں گے چاہے عبادت کا سجدہ ہو چاہے تعظیمی سجدہ ہو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں وہ لَهُ لہو سجدہ سب آپ کے لیے سدے میں گر گئے بقول ابتی آپ نے کہا اے میرے والد ہاضا تعیل یا, یا نقلو یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کو اللہ بادشاہت دے گا نبوت کا اعلان کریں گے اور تمام آپ کے بھائی آپ کو سجدہ کریں گے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک سورج ایک چاند اور گیارہ ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا قد جا ربی حقا بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا خواب کی اپنی حقیقت ہے لیکن خواب کی تعبیر کا علم ایک مشکل ترین علم ہے فی زمانہ اس کے ماہرین نایاب ہیں لہذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں دو رکعت نفل شکرانے کی پڑھیں اور اگر برا خواب دیکھیں تو آنکھ کھلتے ہی ہو سکے تو تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان رجین پڑھ کر اپنے بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کر دیں یعنی تھوکنا نہیں ہے اس طرح تھو, تھو کرنا ہے جیسے شیطان کو ہم دھتکار رہے ہیں اور اگر دوبارہ سونا ہو تو کروٹ بدل کے سو جائیں اگر کوئی ڈرانا خواب ہو تو کوئی صدقہ کر دیں دو رکا نفل توبہ کی پڑھ لیں اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کریں اور اچھا خواب ہو تو صرف اسی سے ذکر کریں جو زبان کی احتیاط کرتا ہو نیک آدمی ہو اور آپ کا محسن ہو عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو یہ کام کر لے گا اسے کوئی برا خواب نقصان نہیں پہنچائے گا وقد آ صنبی از احجنی اور بے شک میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے باہر نکالا وہ جا ابھی کم منل اور مجھے ایک دیہات سے باہر لے آیا میں اس گاؤں سے نکل کر مصر آیا اور میرے لیے مصر میں بادشاہت عطا فرمائی مم بعد, بعد اس کے ان ن ز بینی و بینا اخوتی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت کو ڈال دیا اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر اور آپ کے عفو درگزر پر قربان جائیے کہ معاف جب کر دیا تو اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے تو میرے ساتھ یہ کیا وہ تو مجھے تباہ کرنا چاہتے تھے اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا اس طرح کی باتیں کر کے بھائیوں کو ملامت نہیں کیا بلکہ اس کام کی نسبت شیطان کی طرف کر دی کہ میرے بھائی تو میرے بھائی ہی ہیں بس شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ان نبی لطیف الما بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے آسانی فرما دیتا ہے لطیف کے ایک معنی آسانی فرمانے والا یا لطیفو ایک سو انتیس مرتبہ جو کوئی روزانہ پڑھے اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے دل کی سختی بھی دور ہوتی ہے اور الحمد یا لطیفو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے سے مختلف مسائل میں بھی آسانی ہو جاتی ہے مشکلات اس کے لیے آسان ہوتی ہیں ان نہ ہوم الحکیم بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے ربی اے میرے رب خد آ تی تنی من المل نے مجھے بادشاہ تتا فرمائی و تنی من تا ویر اور مجھے باتوں کا انجام سکھایا یعنی خوابوں کی یقینی تعبیر کا علم دیا فاتما وات اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے انت ولی فنیا و تو ہی میرا حقیقی دوست ہے دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے میرا مولا ہے اب آپ نے اتنی حمد و سنا کرنے کے بعد دو چیزوں کو سوال کیا نبی ہیں معصوم ہیں ہمارے لیے تعلیم ہے توفنی فنی مسلمن ایمان کی حالت میں تو مجھے وفاد عطا فرما مسلمن مجھے وفات دے مسلمن اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں اسلام پر اس دنیا سے جانے کی تمنا نبیوں نے کر کے ہمیں بتایا کہ یہ بہت عظیم تمنا ہے وہ تو معصوم ہے وہ تو محفوظ ہیں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے اللہم ثبت قلبی اللہ دینک اے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کی طرف اشارہ کر دیں اسے استقامت مل جائے یہ آپ ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں اور حدیث پاک میں ہے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو دیکھتے تو بلند آواز میں یہ بات کہتے تو صحابہ کرام نے عرصی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے بارے میں خوف رکھتے ہیں کہ ایمان زائل ہونے کا اندیشہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا اس طرح کی حدیثوں میں واقعات ہیں صحابہ کرام پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی کرم تھا ہم آجز اور کمزور بندے ہیں رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور آپ نے یہ دعا کی اے پروردگار مجھے نیک و کار لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے یعنی میرا حشر قلب و روز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ فرما وہ تو نیک تھے نیکوں کے سردار تھے ہم اپنے لئے یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار دنیا میں بھی نیک لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما موت آئے تو ایسی موت آئے جیسی نیک لوگوں کو ان لوگوں کو موت آتی ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے قبر میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما قبر کو تیرے محبوب کے نور سے منور فرما اور کل بروز قیامت تیرے محبوب کی رفاقت اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ہم سب کو نصیب فرما آئے نمبر ایک سو دو میں ایک عقیدہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو جو علم کے خزانے دیئے گئے اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور اس کی رحمت سے علم ہے یہ علم ذاتی نہیں بلکہ یہ علم عطائی ہے اللہ تعالی کی عطا سے ہے اللہ کی فضل سے ہے ذالک من نوحیه الیک یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں ماں بتائیے جسے غیب کی خبریں وہی کے ذریعے دی جائیں وہ یقیناً اللہ تبارک کا و تعالی کی طرف سے علم کے کئی خزانوں کا بی از نل مالک ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں لدئی اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے یعنی آپ کی ولادت بعد میں ہوئی ہے اور یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے کا ہے اجماؤ امرحم جب وہ اپنے معاملات کا تہیہ کر چکے تھے امرحم سے مراد وہ جو مکر و فریب اور جو انہوں نے سازش تیار کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں یعنی ڈالنے کی وہ یم قرون اور وہ اس وقت مکر و فریب کر رہے تھے مراد یہ ہے کہ جسمانی طور پر آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے ہیں اور یہ واقعات آپ کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ کو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا نہ تو آپ نے توریت کا مطالعہ کیا نہ انجیل کا کیا نہ زبور کا مطالعہ کیا نہ ہی تو اور انجیل کے جاننے والے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا مگر جب رب العالمین نے سکھایا الرحمن رحمان القرآن رحمان عزوجن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور قرآن میں ہر طرح اور خوشک چیز کا بیان ہے قرآن پاک میں ما کانہ ما یقون کا بیان ہے جو ہو چکا جو ہونے والا ہے سب کے اشارے قرآن پاک میں موجود ہیں تو جب رحمانجل نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا اور سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے وہ خزانے ملے کہ ساری مخلوق کا اگر علم جمع کر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے خزانوں کے ایک ذرے تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وما اکثر ناصل تم کتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے ایمان اسے ہی نصیب ہوگا کہ جس پر اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ کا فضل ان لوگوں پر نازل نہیں ہوتا جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا وما علیہ من اج ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تبلیغ دین پر ان کافروں سے کوئی اجرت نہیں مانگتے آپ تو اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ دین کرتے ہیں ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اس میں نصیحت کی وہ باتیں ہیں جو دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں